بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العباد اللہ رب العزت امت پر حضرت والا کا سایہ قائم رکھیں صحت و عافیت کے ساتھ خدمات, خدمات دین میں روز افزوں ترقی عطا فرمائیں اس نالائق بندی کے دل میں بھی اس کی اہمیت اتار دیں حضرت والا کے لیے تا قیامت صدقۂ جاریہ بنائیں اپنی سی کوشش کرتے رہنے کی توفیق آتا فرمائیں قبول فرمائیں اپنی محبت کی لذت آپاہ فرمائیں دل تو چاہتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی جو ٹوٹی پھوٹی توفیق ملی ہے بس اسی کا ذکر کرتی رہوں کہ حضرت والا کی برکت سے میرے اللہ کا مجھ پر اس قدر فضل ہوا الحمد مگر ضرورت اس کی ہے کہ اپنی نالائقیں ہی حضرت والا کی خدمت میں عرض کروں تاکہ مزید اپنی اصلاح کروں نمبر ایک بچنے کی کوشش کے باوجود کبھی کبھار غیبت سننے میں آ جاتی ہے اکثر تو حضرت والا کا نسخہ استعمال کرتی ہوں یوں کہہ دیتی ہوں ہم بھی تو ایسے ہی ہیں مگر کبھی نہیں بھی کہہ پاتی اس کا علاج فرمائیں جزاکم اللہ تعالی کہیں ایسا نہ ہو کہ سب ٹوٹی پھوٹی نیکیاں پاس ہی نہ رہیں بحمد اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کا معمول ہے نمبر دو بعض اوقات ایسی بات بھی کر جاتی ہوں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے نسخہ ارشاد فرمائیں جزاکم اللہ تعالی نمبر تین کبھی باتوں میں اپنے کسی نیک عمل کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے مثلا صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے حالانکہ اس بات کا لوگوں سے کیا واسطہ ویسے تو الحمد للہ کی لوگوں سے ملاقات بہت کم رکھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے مگر جہاں بریک ہٹی گاڑی نے اپنی رفتار پھر پکڑ لی نمبر چار حوث رب کریم نے اپنے فضل سے سب کچھ بہت زیادہ دیا ہے پھر بھی آئندہ کے لیے کچھ تدبیر کرنے کی فکر حالانکہ یہ تدبیر بھی مالک کے حکم ہی سے مؤثر ہوگی یہ جانتے بوجھتے اس کام کو خواہ مخواہ اپنے اوپر سوار کرنا بات شاید یہی ہے کہ حضرت والا کا نسخہ چاہیے جب حضرت والا کی طرف سے کسی بات پر تنبیہ ہوتی ہے تو بہت ہی مسرت ہوتی ہے بہت ہی خوشی اور اطمینان ہوتا ہے اللہ رب العزت اس نعمت کی قدر کرنے زندگی کے آخری سانس تک اس کی اہمیت دل میں رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں قبول فرمائیں آسان فرمائیں ہمت بلند فرمائیں دین کی لذت عطا فرمائیں نمبر پانچ موت کا استحضار کم ہوتا ہے سوچتی ہوں کہ مرنے کے بعد ان سب بہن بھائیوں بچوں کو چھوڑنا تو پڑے گا ہی دل چاہے یا نہ چاہے اللہ رب العزت اس وقت ان کی محبت, اس وقت ان کی محبت دل میں نہ رکھیں خالص اپنا دھیان نصیب فرمائیں نیک اعمال کی توفیق دیں نمبر چھ بڑائی کا خیال بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے اس کی علامت یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی کچھ مشورہ دے تو برا محسوس ہوتا ہے مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے نمبر سات زیادہ باتیں کرنے کا علاج یہ سوچتی ہوں کہ اپنی تھوڑی سی کھچائی کرنی چاہیے ایک دو وقت کھانا نہ کھاؤں یا مسلسل روزے رکھوں مگر گھر کے سارے کام مجھے ہی انجام دینے پڑتے ہیں ایسا نہ ہو کہ حد سے زیادہ تھکنے یا کمزوری کی وجہ سے کچھ اور ہی نقصان ہو جائے مثلا غصہ ہی زیادہ آنے لگے یہ تو میرا ناقص ترین خیال ہے نسخہ تو حضرت والا ہی تجویز فرمائیں گے معاملات کی فہرست نمبر ایک روزانہ ڈیر دن کی قضا نمازیں پڑھتی ہوں نمبر دو مہینے میں دس قضا روزے رکھتی ہوں نمبر تین تلاوت تین پاؤ نمبر چار مناجات مقبول ایک منزل نمبر پانچ چھ تصبیہات صبح و شام نمبر چھ بہشتی دیور کے ہر حصے سے دس مسائل کل پچاس مسائل روزانہ سمجھنے کی کوشش نمبر سات حکایات صحابہ سے ایک واقعہ نمبر آٹھ فوائل قرآن سے ایک حدیث نمبر نو فوائل رکر سے ایک حدیث نمبر دس انوار الرشید سے توکل کا ایک واقعہ نمبر گیارہ انوار الرشید سے دین پر استقامت کا ایک واقعہ نمبر بارہ انوار الرشید سے استغناق کا ایک واقعہ نمبر تیرہ بعض ترک منکرات سے ایک واقعہ نمبر چودہ دوسرے, دوسرے مواض میں سے بھی کوئی ایک جتنا ہو سکے دعا فرمائے کہ جس پاک رات نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی وہ اسے اس طرح دل میں اتار دیں کہ عمل کی توفیق ہو جائے اور کام بن جائے آمین میری بیٹی جو کہ چار سال کی ہے مجھ سے کہتی ہے امی آپ نے ٹی وی پر نظر کیوں ڈالی میں نے کہا غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گی حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے اس کا جواب سن کر بڑی خوشی ہوئی دل چاہا کہ آپ کو بھی بتاؤں کہتی ہیں پھر یہ اتنی ساری کتابیں رکھنے کا کیا فائدہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر کریں ورنہ جو شادی کارڈ آئے اسے پھاڑ دیں پھر آپ کو جنت ملے گی اور بھی ایسی باتیں کہ مجھے سبق سکھا رہی ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان دونوں بچیوں کو اور مجھے بھی ظاہری و باطنی گنا عطا فرمائیں دنیا و آخرت سنوار دیں آمین یہ خاتون دینی لحاظ سے بہت ہی برے حالات میں مبتلا تھی اب بھی بے دین ماحول میں رہائش ہے حتیٰ کہ شوہر کو بھی دین کی کوئی فکر نہیں ٹی وی کا عاشق اس خاتون نے صرف چند ماہ پیشتر حضرت والا سے اصلاحی تعلق قائم کیا اور اتنی قلیل مدت میں ایسی حیرت انگیز ترقی کی کہ ان کی تحریر بالا میں مندرجہ حالات قابل رشک ہیں یہ ٹی وی سے بہت دور رہتی ہیں کبھی مجبوراً شوہر کے کمرے میں جانا پڑتا ہے جس میں ٹی وی رکھا ہوا ہے ایک بار اندر گئی تو اچانک ٹی وی پر نظر پڑ گئی جس پر ان کی چار سالہ بچی نے انہیں نصیحت کی جس کی تفصیل اوپر ان کی تحریر میں مزدور ہے <تصفيق> ونعوذ بالله من صور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله نشهد أن لا إله إلا الله ويقده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منت اب گیم سال کے شروع میں یعنی محرم کی اب میں یہ آیت پڑی گئی تھی اور اس پر بیان شروع ہوا تھا یہ بتا کہ اسلامی سال کی ابتدا سے کیا کیا اسباب ملتے ہیں اور اس بارے میں مسلمانوں میں کیا کیا غفلتیں ہیں کیا کیا کوتاہیاں ہیں کفلتوں اور کوتاحیوں کا بیان تو ہو چکا تھا نئے سال سے اور کون کے کون کون سے اسباب ملتے ہیں وہ بیان باقی تھا مگر اس آیت میں جو پڑھی گئی ہے اس میں نظیر کا لفظ نظیر ہم نے تمہاری طرف ڈرانے والا بھیجا قیامت کے دن جیسے اور کئی سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف ڈرانے والا بھیجا پھر بھی تم مجھ سے نہ نے یہ سوال ہوگا یہ ڈرانے والا کون ہے اس کی تفصیلیں تفصیر سے بتائی گئی تھی کہ اس کی کئی تفصیلیں ہیں ان میں سے آخری تفصیل یہ بتائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے آپس میں فتنے ہوں ریزیاں قتل و غارت راہ دن کے فسادات یہ بھی نظیر ہے نظیر اللہ کی طرف سے یہ چیز ڈرانے والی ہے کہ تم میرے نافرمان ہو نافرمانی نے نہیں چھوڑ رہے تو میں نے یہ عذاب تم پر مسلط کر دیا کہ ایک دوسرے کو مارو یہ میری طرف سے عذاب ہے اس پر غالباً دو یا تین بیان اسی پر ہوئے ان فتنوں کے بارے میں جو بیان ہوئے اور ان کی کیسٹ تیار ہو گئی ہیں غریباً ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی دو کیسٹیں ہیں ایک مستقل کتابجا کی صورت میں بھی یہ مخدوم شائع ہو گیا ہے تو کتابجا کا نام اور کیسٹوں کا نام ہے سیاسی فتنے غالباً ان کی تکمیل میں تھوڑا سا کام کچھ کل رہ گیا تھا تو آئندہ کل کے بارے میں یہ حاضرات بتاتے ہیں کہ وہ کتاب جا بھی تیار ہو جائے گا کیسٹیں بھی تیار ہو جائیں گی ان شاء اللہ اللہ تعالی, تعالی اپنی رحم سے قبول فرمائیں نافے بنائیں اور ہر قسم کے فیتلوں کا علاج ثابت کریں اللہ کرے کہ فطروں کا علاج ہو جائے مسلمانوں کے آپس میں جو اختلاف ہیں اللہ تعالی ان سے نجات اور آ فرمائے اب پھر وہی بیان کے نیا سال شروع ہونے سے کیا کچھ ہونا چاہیے اس کے تقاضے کیا ہیں عام طور پر لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ خوشیاں مناتے ہیں اور دوسرے بار یہ کہ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دیتے ہیں اس پر تنبیہ تو پہلے کر دی تھی کہ سال کا اعتبار اسلامی سال کا ہے یہ سبھی سال کا نہیں نئے سال کے تقاضے نئے سال کی باتیں اور اس کی طرف توجہ جانا کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے <سؤال> یہ بہت سی چیزیں بہت سے احکام بتائے تھے کہ ان سب کا تعلق مسلمان کے لیے اسلامی سال سے ہونا چاہیے عیسائیوں کے سال سے نہیں اس کی تفصیل بہت ہی مفصل پہلے گزر کی نئے سال میں آپ خوشیاں منائیں یا یہ کہ ماتم کریں کیا کریں نیا سال شروع ہونا یہ خوشی کی بات ہے یا یہ کہ رونے کی بات ہے مسلطوں کا وقت ہے یا یہ کہ صدمے کا وقت ہے اور غم و فکر کا وقت ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یا ایک دوسرے کی تعزیت کریں تعزیت تعزیت کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی غم کے موقع پر کسی کو کچھ نصیحت کرنا تسلی دینا درمیان میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کسی کے انتقال پر جب لوگ جاتے ہیں اہل میت کے گھر میں تو وہاں دھرنا مار کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں زیادہ دیر تک بیٹھنا جائز نہیں ایک جماعت بیٹھی رہتی ہے کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں جب وہ جب اٹھتے ہیں کہ پھر بہت بڑی جماعت اور بھی آ جائے دھرنا مار کر بیٹھے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں خوب مرغائیں اور پور میں اور حلبے اور یہ یہ چیزیں خوب کھاتے ہیں لیکن کوئی مرے تو پھر تین دن بیٹھ کر کھائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی بیمار پورسی کے لیے جائیں تو بھی وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور اس وقت میں بھی جو کھانے کھلانے کی رسم ہے اس کو ختم کریں کوئی بیمار ہے اس کو پوچھنے گئے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں شریعت کے حکم ہے کہ بہت مختصر دیر کے لیے بیٹھیں بس طبیعت پوچھ کر دعا کر کے واپس چلے آئیں اس موقع پر جو کھانے کھلانے کی رسمیں ہیں ایک تو یہ کہ شریعت کے خلاف دوسری بات یہ کہ عقل کے بھی خلاف اور غیرت کے بھی جس کے گھر گئے ہیں وہ بیمار ہے بیمار تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ دیر متوجہ رہنے میں باتیں کرنے میں خود بیمار کو تکلیف ہو جتنی دیر جانے والا بیٹھا رہے گا اس کے گھر کی مستورات پرتے میں رہیں گی ان کو کام کاج میں اور کچھ ضروریات پوری کرنے میں ان کو تکلیف ہوگی فور اس پر بیماری کے مصارف آ رہے ہیں تو جانے والوں نے اور اس پر نئے بیلا اور مصیبت ڈال دی جو بھی جائے چاہے بسکٹ جو بھی جائے پھل فروٹ چاہے بسکٹ اور ایک تا تھا باندھ لیتے ہیں پوچھنے والے بس چاتر گھر سے کچھ کھا کر کے بھی نہیں جاتے کہ وہیں بیمار کے بعد جا کر کھائیں گے پھر جانے والوں کے لیے بار بار کھانا تیار کرنا چائے بنانا پھل فروٹ وغیرہ نکال کر کاٹ کر سامنے رکھنا کھلانا تو وہ پہلے سے بیمار کی تیمارداری میں خدمت کرنے میں پہلے سے مشہور اور تھکے ماندے یہ جا کر اور ان پر عذاب بن جاتے ہیں جاتے ہیں پوچھنے کے لیے اور عذاب بن جاتے ہیں ان لوگوں غیرت کے بھی خلاف عقل نہیں تو غیرت کے خلاف جب عقل ہی نہیں تو غیرت کہاں سیائی غیرت کا تقاضہ تو عقل کے ساتھ ہے عقل نہیں تو غیرت کہاں سیائی جس میں عقل نہیں ہوتی اس کو غیرت ہوتی ہی نہیں گدھے میں غیرت ہوتی ہے عقل نہیں ہے غیرت کہاں سے آئی کتے میں غیرت نہیں ہے اس لیے کہ عقل نہیں ہے اسی طریقے سے میت ہو جانے پر وہاں مختصر تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھنا چاہیے دھرنا مار کر بیٹھنا لوگوں کا وہاں اجتماع رہنا اس کو حضرات فکائے کرام رحم اللہ تعالی سرحتن کھلے الفاظ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں بیدات ہے جن کے ہم ہاں میت ہوئی وہ اپنے روز مرہ مر کے کاموں میں مشغول رہا کریں ہاں کوئی ایک فرد گھر میں رہے کہ شاید کوئی تعزیت کے لیے آئے تو گھر میں کوئی آدمی ہونا چاہیے تعزیت کرنے والا ایک تو یہ کہ دو بار تعزیت کے لیے جانا جائز نہیں ایک بار جائے تین دن کے بعد تعزیت کرنا جائز نہیں تین دن کے اندر اندر کرے ہاں البتہ اگر کوئی سفر پر ہو باہر ہو دور ہو اور تین دن گزر گئے اس کے آنے تک تو وہ تین دن کے بعد بھی کر سکتا تعزیت کے لیے گیا تو تعزیت سنت کے مطابق کرے جاتے ہی فورن کیا کہتے ہیں فاتیا ہاتھ اٹھا کر جو بھی جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور مجمع پورا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں فاتیا پڑھو جی تو وہ سارے شروع ہو جاتے ہیں مجھے کیسے پتا چلا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں میں تو کہیں جاتا نہیں ہوں مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دیتے ہیں ایک بہت بڑا جام اس میں بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم ان کا انتقال ہو گیا میں آج کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشارق اور بڑے بڑے بزرگوں کے جنازے میں نہیں جاتا ان کو بتا چھوڑا ہے پہلے کہ میں جنازے میں نہیں آؤں گا جنازے میں اس لیے نہیں جاتا کہ جتنی مشہور شخصیت ہو جتنا بڑا بزرگ ہو جتنا بڑا عالم ہو جتنا بڑا ولی اللہ ہو اس کے مرید اس کے شاگرد اس کے جنازے میں اتنے گناہ زیادہ کرتے ہیں. میں تو گناہوں میں نہیں جاتا دور ہی رہ کر ان کے لیے اسال ثواب دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہوں اسی احتیاط کے لیے کہ میں وہاں جاؤں گا وہاں تو بڑے بڑے گناہ ہوں گے بڑا عالم ہوگا گناہ بھی بڑے ہوں گے اس کے حثیت کے مطابق کرتے ہیں نا اس کے مرید اور مرید اور شاگرد جو ہیں آج کل کے ایسے نالائق ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے حضر صاحب ہمارے حضر صاحب ہمارے استاد صاحب وہ کچھ پوچھ نہ پوچھئے جتنے بڑے تھے اتنے ہی گناہ بھی بڑے کریں گے ایک دو دن گزرنے کے بعد میں حاضر ہوا علماء کا بہت بڑا مجمع تھا کیونکہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑا مجمع بہت دور دور سے بہت دور دور سے پہنچے ہوئے تھے بیٹھتے ہی سب سے پہلے تو میں نے وجہ بتائی کہ میں جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوا وہی وجہ جو ہم میں نے بتائی وہ پہلے ان سے میں نے دیکھا کی اس لیے میں جنازے میں نہیں آیا کرتا کہ علماء مشار کے جنازے منقرات بدعات اور کبائر سے خالی نہیں ہوتے میں نے گھر میں رہ کر دعا, دعا کی ہے دعائیں مفرت کی یہ سوال سباب کیا اور کرتا رہا ہوں کرتا رہوں گا ان اللہ تعالی سب سے پہلے تو ان کو یہ بات سلائی اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ سب حضرات عالم ہیں اور چھوٹے نہیں بہت بڑے بڑے عالم ہیں میں تعزیت کرتا ہوں اب اور تعزیت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تو طریقہ بتانے اور کر کے دکھانے سے میرا یہ مقصد نہیں کہ آپ جانتے نہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے مشہور سب جانتے ہیں نیند آ رہی ہے صاحب کو آپ کے پیچھے نیند آ رہی ہے یہ لال ٹوپی والے کے پیچھے ادھر کو جو صاحب ہیں نا ان کو چلیے ٹھیک ہے ایک دوسرے کی آنکھیں کھلوانے کے لیے تیار رہا کرے میں نے یہ بتایا کہ میں جو اس وقت میں تعزیت کا مصروف طریقہ بتاؤں گا اور کر کے دکھاؤں گا تو یہ مقصد نہیں اس سے کہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں بلکہ سابق تازہ کرنے کے لیے دین کی بات کرنے میں سواب ہوتا ہے سابق بھی تازہ ہو جائے گا اس لیے میں نے ان سے تعزیت میں تین جملے کہے اور یہ دکھ اللہ تعالی آپ کو اجر عطا فرمائیں چھوٹی سی تکلیف پر اجر ملتا ہے تو جس کے کسی عزیب قریب رشتے دار کا یا دوست کا یا کسی بزرگ کا محبت والے کا انتقال ہوا تو اللہ کے کتنا اجر ملتا اللہ آپ کو بہت آجر دے بے حسن آزاد اللہ آپ کو بہتر صبر عطا فرمائے بغفارلی میں ایک پر اللہ تعالیٰ آپ کی میت کی مغفرت فرمائے بس یہ سمجھا کر میں بیٹھ گیا اتنے میں ایک صاحب باہر سے آئے بیرونی دربار یہ جتنا یہ مسجد ہے نا تقریباً اتنا بڑا حال تھا بھرا ہوا ایسے جیسے آپ لوگ بھرے پڑیں وہ بھرا ہوا فرق اتنا ہے کہ یہاں علماء بھی ہیں عوام بھی ہیں وہ ساری بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشہور کچھ نہ پوچھے ایک صاحب باہر سے آئے دروازے میں جیسے داخل ہوئے تو داخل ہو کر بیٹھتے کہتے ہیں فاتحہ پڑھو جی بس اس نے جو ہاتھ اٹھایا تو جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب شروع ہو گئے ہاتھوں وہ جیسے کوئی بٹن دبا دیا ہونا ایک بٹن دبا دیا تو ایک دم سب کے ہاتھ اٹھ گئے اس کا کہنا فاتحہ پڑو جی سب کے ہاتھ اٹھ گئے میں نے ان سے کہا کہ میں نے ابھی ابھی تو مصروف طریقہ بتایا ہے ابھی بتایا ہے اور یہ ابھی یکسا شروع کے ہاتھ اٹھاؤ جی یہ کیا اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی فرمائی کہ جیسے یہ لفظ میری زبان سے نکلا ان اکابر اور کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہیں کے وہیں فورن وہی کے گئے وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروا دیا وہاں علماء ماں کا بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا تو اس پر بات ہوئی کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ علماء نہ بیٹھیں اس لیے کہ وہ تو باہر سے دور سے آئے ہوئے تھے تو معلوم نہیں کتنے دن رہتے بہرحال اہل میت کی ہاں مجمع لگا کر بیٹھنا دھرنا مار کر بیٹھنا یہ صحیح نہیں ہے بیدات ہے پھر وہاں کھانا پینا وہ بھی غیرت کے خلاف اس میں اس سے بھی بڑے فسادات جو میں نے تعزیت کے وقت کے فسادات بتائے ہیں وہ اس کے دادت کے وقت کے جو فسادات بتائے ہیں تعزیت کے وقت میں کھانے پینے کے فسادات اس سے بھی زیادہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کتنی مدت پہلے سے گھر والے اس کی خدمت میں کے رات دن جاگتے رہے محنت مشقت کرتے رہے اس کی خدمت میں لگے رہے مشغول رہے علاج میں پیسے خرچ ہوتے رہے پھر جو تعزیت کرنے جاتے ہیں وہ ان کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کو آرام بھی نہیں کرنے دیتے بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں جا کر کھاتے پیتے بھی رہے. کھانے پینے میں تو آج کل کا مسلمان ایسا بے شرم ہو گیا ایسا بے شرم کہ اس کو کتنا سمجھائیں اگر اس کو شرم آئے گی نہیں جہاں کھانے کی بات آتی ہے کھانے کی یہ تو آئے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی کھانے کی بات ارے کچھ میں پوچھوں وہ پسوں میں پستے اللہ تعالیٰ برد کریے یاد دلا دیتے ایک جگہ منگنی ہوئی منگنی جس لڑکی کی ہوئی وہ ماشاءاللہ اللہ بہت دیندار تھی دین میں بہت بلند اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دے ان کو بھی استقامت پر رکھ دیا عطا فرما لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ منگنی کے موقع پر یہ جو مٹھائیاں کھانا کرنا وہ ادھر سے مٹھائی ادھر لے جائیں ادھر سے مٹھائی ادھر لے جائیں خیر کوئی منگنی کرنے کے لیے کہ گھر میں جب پوچھنے آیا رشتہ پوچھنے گئے رشتہ ڈالنے جیسے کہتے ہیں تو تو ٹھیک ہے اس کو کچھ کھلا پلا دیں گھر میں آیا ہے مہمان ہے مگر منگنی ہو جانے کے بعد طالباً یہ بتایا منگنی ہو جانے کے بعد وہ لڑکے والے لڑکی والے کے گھر مٹھائی لے کر جائیں گے اور معلوم نہیں کتنے آدمی لے کر جائیں گے اور وہاں مٹھائی کا استقبال کتنے لوگ کریں گے یہ تو آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہوگا پھر لڑکی والے لڑکے والے کے گھر مٹھائی لے کر جائیں گے معلوم نہیں کتنے اس مٹھائی کو اٹھا کر لے کر جائیں گے کتنے وہاں استقبال کریں گے यह لڑکی کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مٹھائی کیا بہت کہتے ہیں مٹھائی یہ کہلایا گیا کہ ان کو سمجھائیں کہ مٹھائی کی رسم چھوڑیں اللہ کرے کہ عقد نکاح میں ہمیں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو راحت اور سکون دنیا میں راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیں بہت بڑی بات ہے ٹھیک رہ گئے زندہ رہ گئے اللہ کے مرضی کے مطابق رہے گناہوں کو چھوڑا سکون اور راحت دنیا کی ملی تو مٹھائیاں تو کھاتے ہی رہیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ مٹھائیاں کھانے کے لیے تو اللہ نے پیدا کی ہے چلیے پھر کھاتے رہیے گا بعد میں مجھے یہ کہلایا اس لڑکی نے کہ ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ یہ مٹھائیاں نہ کریں تو میں جب ان میں سے کسی سے کہتا تھا کہ مٹھائی چھوڑ دیں نہ لے جائیں کیا فائدہ تو جواب ملتا تھا منہ میٹھا ہو جائے گا ذرا منہ میٹھا ہو جائے گا وہ <laughs> <laughs> فون پر جب مجھے کہتے تھے نا منہ میٹھا ہو جائے گا منہ تو ایسے لگتا تھا مجھے تصور میں فون پر دور سے ان کے لہجے اور چٹکارے سے ایسے لگتا تھا کہ ان کا نقشہ میرے سامنے آ جاتا تھا فون پر جیسے کہ وہ بس وہ رالے رالے منہ جو ہے نا مٹھائی کا نام لینے سے منہ منہ لو سے بھر کیا ہے مزہ لے رہا ہے مٹھائی کا نام لینے سے مزہ لے رہا ہے منہ میٹھا ہو جائے گا منہ میٹھا ہو جائے گا میں ذرا سا منہ میٹھا کر لے بہت سمجھایا مگر کہ انہوں نے منہ میٹھا کر کے چھوڑا یہ اس پر بات آئی کہ آج کا مسلمان جو ہے کھانے کا بڑا عاشق کھانے کا عاشق وہ اگر رئیس کے والد کے انتقال کا قصہ پھر سنا دوں ایک بہت بڑے رئیس کا انتقال ہو گیا بیٹا بھی رئیس تھا تو رئیس کے والد کا انتقال ہو گیا کہہ دے یا رئیس کا انتقال ہو گیا کہہ دے جب وہ رئیس صاحب بیمار تھے تو اس کے جتنے ان کے جانے والے دوست احباب رشتے دار جانے والے خوشیوں میں شیر و خون ان کا بڑھ گیا ہوگا ام مرا اور دیکھیے کیسی دعوتیں اڑائیں گے ہم مرا کیسی دعوتیں اڑائیں گے اور بغلیں بجاتے ہیں بغلیں رئی صاحب مریں گے تو مزہ ہی آ جائے گا کیسی دعوتیں کھائیں گے تو دعا کرتے رہتے ہوں گے یا اللہ جلدی جائے دنیا سے تو دعوتیں میرے کیسی کیسی دیگیں چڑھیں گی بال ان کی دعاؤں نے ان کو چلتا کر دیا پتا چلے وہ گئے وہ ہو گیا ہم لوگ روزانہ انتظار میں کہ تیسرا دن کب ہوگا تصویر ب گنتے رہتے ہوں گے یا اللہ تیجا آ جائے. یا اللہ تیجا کب ہوگا تیجا کب آئے گا تیجا کب آئے گا تو تحجد میں بھی وہی دعائیں اشراق میں بھی ہر وقت تیجا تیجا کب آئے گا دو تین رات پہلے کھانا بھی چھوڑ دیا ہوگا کہ جتنا اس وقت میں بھرا جا سکے رئیس کیسے کیسے کھانے کھلائے گا کچھ نہ پوچھیے انتڑیوں کو خالی رہو رئیس صاحب وہ نیک تھے صاحب لاد نیک تھے اللہ نے ان کو حقل دی تھی ہدایت دی تھی انہوں نے خوب زبردست دیگیں پکوائیں یہ لوگ دیکھ دیکھ کر دھوئیں دیگوں کے اور خوشبو سونگ سونگ کر جیسے بلی دور سے خوشبو سونگتی ہے تو اور مستی میں اور مستی میں انہوں نے دسترخوان بچھوا دیے کھانے لگوا دیے لوگ بیٹھ گئے دونوں بازو چڑھا کر آستی دونوں جانب کی کھینچ لی جہاد شروع ہونے والا ہے کھانے سامنے بلی کے سامنے چوہا آ جائے تو بلی کو کتنی تاکید کی جائے کہ ایک لمحے کے لیے رک جاؤ کہاں روکے وہ نہیں رک پاتی ایک شخص نے کہا کہ میں نے بلیوں کو سدھایا ہے بلیاں پانی ان کو سدھایا کیسے سدھایا کہ بہت مزے کھانے بلیوں کے مزے دودھ گود ایسی چیزیں کھانے سامنے رکھ کر اور بلیوں کے ہاتھوں میں موم بتی پکڑا دی ہرے کے ہاتھ میں وہ بتیاں لی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں ادھر دودھ وہ جو ان کے مروغ کھانے ہیں ادھر توجہ نہیں دے رہی بتیاں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں کو کرتب دکھایا دیکھو میں نے بلیوں کو ایسا سدھایا ایسا ہاتھ میں بتیاں لے کر شم لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور کھانے سامنے رکھ کے کسی نے کیا کیا کہ ایک چوہیا کہیں سے پکڑی اور بیچ میں چھوڑ دی وہ بتیاں ان کی ساری چھوڑ کر چویا کے اس کو فیل کر دیا بلیوں کو سدھارنے والے کے کرتب اور ہنر کو فیل کر دیا دیکھو تم نے تو بلیوں کو یوں سدھارا تھا ایک چویا چھوڑی جو سدھائی رہی سب اپنی بتیاں چھوڑ کر کھائیں گی بتیاں اور چوئی کے بیچ آج کل کا مسلمان جہاں دیکھے درہ سا کھانا بوٹی لڈو اور عمرتی اس بلی کی طرف کچھ پوچھ نہ پوچھے پھر اس کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ یہ اس دنیا میں ہے یا کہاں ہے کچھ یاد نہیں رہتا صاحبزادے نے ان کے خیال کے مطابق بہت بڑا ظلم کیا جب کھانے سامنے آ گیا وہ جھپٹنے کو تیار جھپٹنے کو بازو دونوں چڑھائے ہوئے انتریاں بل کھا رہی ہیں جھپٹنا پلٹنا پلٹ نام پلٹ کر جپٹ لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہان ہے تو لہو کی بجائے اب کیا کہوں اینتڑیاں گرم رکھنے کے ہیں یہ بہان ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا کچھ نہ کہیں ان پر ایک ایک لمحہ پہاڑوں جتنا گزر رہا تھا ایک ایک لمحہ پہاڑوں کے برابر کب جھپٹیں گے کب جھپٹیں گے ادھر صاحب زادہ صاحب نے اٹھ کر اعلان کر دیا بھائیو ذرا ایک منٹ کے لیے میری بات سن لیجئے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے میری بات تھوڑی سی سن لیں وہ بہت پریشان تھی ایک منٹ بھی لے رہا ہے تو معلوم نہیں کتنا وقت لے لیں گے تو ہاں جلدی فرما جلدی جلدی سے فرما انہوں نے کہا بھائیو میرے ابا کا انتقال ہو گیا مجھے بہت صدمہ ہے ابا سے بہت محبت تھی بہت صدمہ بہت صدمہ صدمے میں مر جا رہا آپ لوگ آ گئے پلاؤ اڑانے کے لیے شرم نہیں آتی اب اللہ ملا کرو کھاؤ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں کھانے کے قابل کہا چھوڑا اٹھ کر چلے گئے انہوں نے وہ سارے کھانے اٹھوائے اٹھا کر مساکین کے گھروں میں جا کر وہاں پہنچائے تقسیم کروائے گھروں میں مساکین کے یہ ہے اس آلے سوال بڑے بڑے پیٹوں والے بڑے بڑے سرمائے والے قریبی رشتہ دار احباب سیٹھ ویٹ وہ سارے تیجے میں جمع ہو جاتے ہیں مساکین کو کوئی پوچھتا ہی نہیں اور بال مساکین کو بھی بلایا جائے تو بھی غمی کے موقع پر دعوت نہیں ہے اور خاص طور پر تیسرے دن کی بدوات یہ جو کچھ ان کو ملتا ہے وہی وہ میت کو پہنچاتے ہوں گے بےدت پر ثواب نہیں ملتا ہے بےدت پر تو عذاب ملتا ہے جو ان کو ملا ثواب کی وجہ عذاب ملا وہی میت کو پہنچایا سنیے جس خاندان میں ایسی بیداتیں تیجا چالیسواں برسی خوانی وانی جس خاندان میں ایسی بداعت ہوتی ہوں وہاں ہر شرط پر فرض ہے یہ وسیعت کرے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی بیدات نہ ہونے دیں اگر بغیر وسیعت کیے مر جائے گا تو جتنی بیداتیں ہوں گی ان سب کا گناہ اس مرنے والے پر ہوگا اس لیے کہ اس کو معلوم بھی تھا کہ ایسا کریں گے تو وسیعت کیوں نہیں کی کیوں نہیں روکا حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندلی میت کے رشتے دار جب میت پر اگر روتے ہیں تو ان کے رونے کا عزام میت کو ہوتا ہے ناجائز طریقے سے اگر روئیں جیسے عورتیں چلا چلا کر بین بین جسے کہتے ہیں بین کر کر کے چلا چلا کر عورتیں روئیں یا سروں میں خاک ڈالیں یا سینے پیٹیں یا یا یہ ہے کہ گریبان باندھ پھاڑیں اور مرد بھی اس طریقے سے چلا چلا کر روئیں یا اللہ کی شکایت کریں تو اس کا عذاب میت کو ہوتا ہے اس پر ایک اشکار ہوا کہ میت کا کیا گناہ گناہ تو یہ کر رہے ہیں میت کو آداب کیوں اور کریم میں تو فیصلہ اللہ تحر تم بے درا کوئی انسان بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہ دوسرے کا بوجھ رو رہے ہیں اس کے رشتے دار آداب ہو رہا ہے میت کو حضرات علماء کرام رحم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اسے وہ میت مراد ہے جس کو عین تھا کہ اس کے مرنے پر لوگ گناہ کریں گے چیخ چیخ پر چلا چلا کر روئیں گے اور اس نے ان کو روکا نہیں بصیت نہیں کی اس کے لیے جب اعین بھی تھا تو کیوں نہیں روکا معلومات وہ خود اس میں راضی تھا جس گناہ میں انسان راضی ہے اگر یہ شریک نہیں تو گناہ میں اس کے عظام میں شریک ہے برت کا قصہ سن لیجیے اے خاتون نے کہیں میرے کیسٹ میں یہی اسی قسم کا بیان سنا کہ وسیعت کرنا فرض ہے اگر کوئی وسیعت کیے بغیر مر جاتا ہے تو جتنے تیجے چالیس میں ہوں گے سب کے عزاب اس مرنے والے پر بھی ہو اس خاتون نے میری یہ کیسٹ سنی اپنے نوازوں بوڑھی تھی تو ان کے نواسے نواسوں تو نوازوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں وسیعت کرتی ہوں کہ میرے مرنے پر تیجا وغیرہ خانیاں وانیاں بالکل مت کرنا سنت کے مطابق وہ سال اس کرو مسلمان دیکھی مسلمان ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے وہ ان کو پسند نہیں ہیں رحمان کے بتائے ہوئے طریقے پسند نہیں ہیں شفان کے بتائے ہوئے طریقے وہ پسند کہلاتے ہیں مسلمان شریعت نے اس عالیہ سواب سے روکا نہیں اس آل سواب کی تو ترغیب دی ہے زیادہ سے زیادہ اسباب کیجئے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ, زیادہ, سے زیادہ اس میں میت کا بھی فائدہ عیسائی صاحب کرنے والوں کا بھی فائدہ شریعت نے تو بہت ترغیب دی مگر جیسے شریعت نے بتایا ویسے کیجئے شفان کے بتانے کے مطابق نہیں رحمان کے بتانے کے مطابق کیجئے شریعت نے کیا طریقہ بتایا اور عبادت کی قسمیں تین ہیں ایک عبادت زبانی زبان سے کرنے کی عبادت جیسے قرآن کریم کی تلاوت یا تصبیح یا اور کوئی ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے دوسرا عبادت ہے بادانی یعنی بدن سے جو عبادت کی جاتی ہے جیسے حج عمرہ یا نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں زبان کی عبادت بھی ہے بدن کی عبادت بھی ہے روزہ رکھتے ہیں تو بدن کی عبادت ہے بدن کو اس میں مشقت ہوتی ہے تیسری عبادت ہے مالی سبھا پہنچانے کے لیے مال خرچ کیا جائے اب تینوں کے طریقے جو رحمان نے بتائے وہ سنیں یاد رکھیں دوسروں تک پہنچائیں اللہ کرے کہ یہ باتیں مسلمان کو یاد رہ جائیں کہ رحمان کیسے کہتا ہے زبان کی عبادت ہو یا بدن کی عبادت ہو اس کے بارے میں تو یہ کہ جو کام جو عبادت آپ خود اپنے لیے جیسے کرتے ہیں ویسے کر لیں اور اس میں نیت کر لیں میت کو ثواب پہنچانے کی بس وہ پہنچ گیا نیت کر لینے سے پہنچ گیا دو راقت نفل, نفل کی پڑھی نیت کر لی کہ اس کا سواب فلاؤ کو ملے مل گیا ایک پارا تلاوت کی پارا نہیں ایک سہرائی تلاوت کی ایک آیتی تلاوت کی نیت کر لی فلاں کو سواب پہنچے مل گیا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا یا درور شریف پڑا ایک ہی بار پڑھا یا سبحان اللہ ایک بار کہا نیت کر لی کہ فلاں کا سواب پہنچے پہنچ گیا بار بار نیت کرنا مشکل ہو تو ایک ہی بار نیت کر لیں کہ ہم اس ان دنوں میں جو کچھ پڑھیں گے ان کا سوال ملتا رہے پہنچ گیا سوال خواب و عبادت زبانی ہو یا بادانی ہو اس میں تو کچھ کرنا ہی نہیں اپنی جگہ پر اپنے موقع پر اپنے طور پر جو کچھ بھی کریں نیت کر لیں اللہ تعالی سوا پہنچا دیتے ہیں جب جمعیا ہے منہ پر ہاتھ رکھا کریں تیسری قسم رہ گئی مالی عبادت مالی عبادت میں یہ کہ کسی بھی مسکین کی مدد کر دیں یا کسی اور کار خیر میں نق پیسے لگا دیں کسی مسجد میں لگا دیں جہاد میں لگا دیں کسی مدرسہ میں لگا دیں کسی بھی نیکی کے کام میں نق پیسے لگا دیں جب مسکینوں کو نقد پیسے دے دیں یہ مالی اس والے کا شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے نقد پیسے دینے میں کیا خوبیاں ہیں کیا فائدے ہیں ایک تو یہ کہ وہ سادہ کا نخ رہتا ہے نقد پیسے لاکھوں کی مقدار میں دے دیں کسی کو پتا بھی نہ چلے جس کو دیا وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے دینے والا جانتا ہے جس کو دیا وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے سادہ کا مخفی رہتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مخفی سادقہ دیتا ہے اتنا مخفی کہ پاس والے کو پتہ نہ چلے اس کا اجر اتنا بڑا ہے اتنا بڑا کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے روز اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے گردن تک کسی کے سینے تک کسی کی ناک تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کے ٹکنوں تک گناہوں کے برابر یا اللہ اپنی رحمت سے اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرماتے ہیں. اس دن کے پسینوں سے حفاظت فرماتے ہیں. جو شخص مخفی سادہ دے گا اللہ تعالیٰ نے پسینےوں سے اس کے حفاظت فرمائیں گے کتنا بڑا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ کہ نقدی پیسہ دینے میں تو اس سے تو ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے مسکین کو اگر نقدی پیسہ دیا نقد کی صورت میں تو وہ اس سے ہر حاجت پوری کر سکتا ہے کے ضرورت ہو کھانا لے سکتا ہے دوا کی ضرورت ہو وہ کہیں جانا ہے کرائے کے کی ضرورت ہے وہ کتاب خریدنے کے ضرورت ہے وہ سردی کے لباس کے ضرورت ہے وہ گرمی کے لباس کے ضرورت ہے وہ کیا کوئی ضرورت ایسی دنیا میں ہے جو پیسے سے پوری نہیں ہوتی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے. اور اگر آج ضرورت نہیں تو کل کی ضرورت کے لیے رکھ سکتا ہے مگر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تو پہلے سے اس کو پرہیز میں سے ڈاکٹر نے حکیم نے بتا رکھا کہ میدا تمہارا خراب ہے یہ تو قورمے ہی کھلائیں گے پھر وہ مسکین کو تھوڑا ہی کھلاتے ہیں جیسے میں نے بتایا وہ تودے توندوں والے جو ہیں نا ان کو بلا بلا کر تودے ان کی بھری ہی رہتی ہیں جہنم کے انگاروں سے ان کو بلا بلا کر خوب اور بھرو اور بھرو اور بھرو خوب بھرتے توندے بھرتے دعوت اور بڑھ رہی ہے بعد میں میت یا سامان کے کھانا کھاتے ہیں اچھا اس کے لیے کچھ لذیذ تقریب کرتے ہیں گھر والے کچھ کھانے پکانے کا انتظام کرتے ہیں اور وہ ترقی ہو رہی ہے نا شاپان کا مذہب بہت ترقی کر رہا ہے شاپان سوچتا ہے کہ ساری دنیا ترقی کر کریے تو ہم کیوں نہ ترقی کریں اور اور چیلے زیادہ بنا رہے ہیں کڑوی روٹی کڑوی روٹی نام رکھا ہے کروی اور کھاتے ہوں گے بڑے مزے دار اچھا کڑوی روٹی کڑوی روٹی اور سامان کے بعد میں یہاں اچھا تو یہ معلوم ہوا کہ ایک نئی دعوت نکلی ہے کہ دفن کرنے والے دفن سے پھارے ہو کر اہل میت یہاں جا کر خوب قور میں پلاؤ وغیرہ اڑاتے ہیں اور اس کا نام رکھا کڑوی روٹی اللہ تعالیٰ کو فریب دینے کے لیے کہ یہ روٹی جو ہے ہمارے حال میں اترتی تو نہیں ہے مگر کھانی پڑی کڑوی بڑی مشکل سے اتار رہے ہیں حال ہے <laughs> تو کڑوی اگر کڑویوں میٹھیوں جیسی بھی وہ کھا کے چھوڑیں گے ایک شخص ہولے کھاتا جا رہا تھا ہولے جانتے ہیں وہ چنے جو ہیں نا چنے کی پھلیاں وہ ذرا ذرا تھوڑی تھوڑی جب پک جاتی ہیں تو ان کو آگ میں ڈال کر پھر وہ اس میں سین کر کھاتے ہیں وہ کالے بھی ذرا ہو جاتے ہیں اس کو ہولے کہتے ہیں کھاتا جا رہا تھا ان میں ایک کیڑا سا نکلا آیا وہ کچھ کالے رنگ کا تھا انہی سے ملتا جلتا وہ جب منہ میں ڈالا تو اس کیڑے کی طرح کچھ آواز آئی ایسے کچھ عجیب قسم کی کچھ اس کے چوانے کی اور کچھ اس کے ویسے چیخنے کی آواز آئی تو وہ کیا کہتا ہے چین کر پی کر کالا کالا نہیں چھیڑوں پی کر پی کر کالا کالا نہیں چھوڑ رہی جب آ جاؤ اس کو سواد تو یہ بھی واپس آ کر کہتے ہیں کہ ہے تو کر دی نگلی تو نہیں جاتی سدما ہمیں بہت زیادہ ہے مگر نگل کے چھوڑیں گے چھوڑیں یہ مسئلہ بھی مستقبل ہے سمجھ لیجے. تعزیت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اہل میت کے پاس وہ پہلے تو یہ بھی بتا دیا کہ وہاں جمع ہونا بیٹھے رہنا جائز نہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہ جو لوگ وہاں جا کر جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اہل میت کے ہاں اس کے رشتے دار یا پڑوسی وغیرہ جو کھانا بھیجتے تھے سب تین دن تک وہاں کھاتے رہتے کسی دوسرے کے لیے وہاں بیٹھے رہنا ہی کھانا تو اور بھی غیرت کے خلاف ہے کسی کو وہاں بیٹھ کر کھانا کھانا جائز نہیں ہے پیٹ کا بندہ پیٹ کا بندہ قید نام تو رکھتے ہیں عبد الرحمان مگر ہے یہ عبد اور پیٹ کے بندے ہیں کھانے سے بڑا شوق کھانے سے کیسے چھوڑے کھانا وہاں کھانا جائز نہیں وہ کھانا صرف اہل میت کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس میں بھی اگر اہل میت وہ اپنی دین داری پر زیادہ قائم ہوں ان میں استقامت ہو اور صبر کا مظاہرہ کریں لوگوں سے کہہ دیں کہ نہیں جو کچھ بھی تکلیف ہے اللہ کی طرف سے محقدر اللہ, اللہ اللہ نے جو کر دیا وہی ہماری بہتری ہے ہم کھانا گھر میں خود پکائیں گے ٹھیک <تصح> ہو گیا ایک بات تو یہ کہ اہل میت کے ہاں کھانا بھیجیں تو قورمے پلاؤ وغیرہ نہیں سادہ گلا بھیجیں سادہ سیدھی سادی روٹی یہ بھی تو سوچیں کہ قورمہ ان کے حلق میں کیسے اترے جس کو سدمہ ہوگا اس کے حلق میں قورمہ اترے گا کیسے سیدھی سادی روٹی چنے بنے یا جاؤ وغیرہ یا سیدھی سی دال روٹی بھیج دیں اور ان سے آ لیں گے تھوڑی بہت نمبر ایک تو یہ کہ مرن کو دائیں پور میں وور میں نہ بھیجیں سیدھی سادی ہو رہی دوسری یہ کہ اس گھر میں جو رہنے والے ہیں اسی گھر کے اپرد ان کے چولہے میں جو لوگ شریک ہیں صرف ان کے لیے کسی تیسرے کو وہاں کھانے میں شریک ہونا جائز نہیں اور جب دال روٹی بھیجیں گے یا ایسے جاو بھیجیں گے تو وہ خود ہی چھوڑ دیں گے وہ جو بیٹھے رہتے اس لیے ہیں کیوں <laughs> ملتی ہے جب ذائب ملتی ہے تو اس لیے تو بیٹھے رہتے ہیں. جب دیکھا کہ اس سے تو ہم گھر میں زیادہ بہتر کھاتے تھے تو پھر کون وہاں کھائے گا خود ہی گھر میں جا کر کھائے گا وہ قصہ ہو رہا تھا رئیس صاحب کا وہ پورا ہو جائے کہ وہی نہ رہ جائے درمیان میں تو رئیس صاحب نے وہ کھانے کٹوائے اور مساکین کے گھروں میں لے جا کر پہنچا کر وہاں تقسیم کروائے تو ایک بات اس کے آخر میں بتایا کرتا ہوں وہ یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھیا آپ نے تو ہمیں کھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ہم جا رہے ہیں آج سوچیں آج کا مسلمان نہیں اٹھے گا اور کیجیے سوچئے میں تو ایسے تھوڑا سا متوجہ کر دیتا ہوں بات اب خود سوچیں گے آج کسی مجمع میں جا کر یہ کہیں گھر والا کوئی یہ کہہ دے مجمع آنے کے بعد کھانے لگنے کے بعد گھر والا اٹھ کر کوئی کہہ دے کہ مجھے تو بڑا صدمہ ہے میرے ابا کا انتقال ہو گیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی اور میں کھانے آ گئے. اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو کچھ تجربہ کر کے دے دیا ایک بھی نہیں اٹھے گا کھا کر چھوڑیں گے وہ کہے گا شرم رکھو اپنے پاس اگر ہمارے اندر شرم ہوتی تو یہاں پہنچتی کیوں یہ شرم کی بات ہے میاں اپنے پاس رکھو اب تو کھا کر چھوڑیں گے کھا کر چھوڑیں گے حلق میں ہڈی کیوں نہ ہٹک جائے تو بھی کھا کر چھوڑیں گے کوئی نہیں چھوڑے گا کھا کر چھوڑیں گے اور اگر کوئی ان کا ہاتھ پکڑے گا مت کھاؤ ہاتھ پکڑے گا تو ہاتھ پکڑنے والے کا پنجاب مروڑ دیں گے کھا کر چھوڑیں گے اور اگر منہ میں لوکمن ڈال لیا آپ اس کے منہ سے نکالنے نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی انگلیاں چبا جائے گا نہیں نکالے گا آج کا مسلمان ایسا بے غیرت ہے جس زمانے کے رئیس صاحب کا قصہ ہے نا تو زمانے میں تھوڑی تھوڑی غیرت تھی اتنی تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ شرم نہیں آتی وہ اٹھ گئے آج کوئی نہیں اٹھے گا آج ایسا بے شرم کھانے پر ایسے جھپٹ ہیں ایسے جھپٹ تھے ایسے بے شرم کچھ نہ کچھ نہیں اٹھے گا کوئی یہ تعزیت کی بات درمیان میں آ گئی تو یہ کیسے آئی کہ نیا سال شروع ہونے پر کوئی مبارکباد دی جائے یا تعزیت کی جائے خوشیاں منائی جائیں یا رنج و غم کا اظہار کیا جائے کیا کیا جائے یہ سوچنے کی بات ہے تو اس کے حقیقت آواز آخر تک پہنچ رہی ہے باہر جو لوگ ہیں آواز پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں بس یہ کریں یہ کیسے میں تو گڑبڑ ساری ہو رہی ہوں منٹ تو ایک دو منٹ رہ گئے اور وہ ویسے بھی چلیے دعا کر لیجئے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توقع خطاف رہا سب مسلمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دیں تھوڑی سی بات سن لیجئے تھوڑی رحمان کے احکام کتنے آسان ہیں اور شیفان کے احکام کتنے مشکل ہیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اللہ کرے کہ یاد رہ جائے یہ جو آخری بات کہہ رہا ہوں نا اس کو خوب سوچ کر دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں اللہ کرے کہ بعد دلوں میں اتر جائے رحمان کی رحمتیں رحمان کی رحمتیں رحمان کی رحمتیں کیا کہیے کیسی رحمتیں کتنے آسان احکام اور شیفان کیسی چپٹیں لگاتا ہے کیسی ٹھوکنے لگاتا ہے کتنی مصیبتیں ڈالتا ہے دونوں کا ذرا مقابلہ کر لیجئے اب اسی مسئلے میں اس آل سواب میں دیکھیے رحمان نے کتنا آسان کر دیا کتنا آسان آپ جو چاہیں پڑے درود ہو ذکر لا الہ الا اللہ ہو خا سبحان اللہ ہو خا جو چاہیں پڑے قبول ہے رحمان ہے نہ رحمان قبول ہے میرے بندے قبول ہے سواب میں پہنچا دوں اور جب چاہے رات میں دن میں لوگوں میں شام میں بخار کسی وقت کی کوئی پابندی نہیں میرے بندے تو میرا بندہ میں رحمان آزاد میں قبول کرنے والا ہوں اور بازار میں کسی راستے میں دکان میں کارخانے میں جہاں چاہے تو میرے بندے تو میرا بندہ میں رحمان ہوں سب کم کتنی آسانی اور جس حید میں جہاں بیٹھ کر کھڑے چلتے لیٹا ہو تو چت لیٹا ہو سیدھا لیٹا ہو کربت پر لیٹا ہو جس حالت میں ہو میرے بندے میں سننے والا ہوں تیری ہر عبادت کو قبول کرنے والا ہوں یہ میری رحمت ہے تو پڑے اور ہمارے یہاں ہم قبول ہے کتنا پڑے میرے بندے تو ایک بار سبحان اللہ کہے وہ بھی پہنچاؤں گا سبحان اللہ میں تو دوست ایک بار اللہ کہہ دے اس آرس بہت کی نیت سے وہ بھی پہنچاؤں بار. سب پہنچاؤں میرے بندے خاطلا ہو پڑے خواہ یہ ہے کہ مجلس اپنے اپنے کام میں بیٹھی ہوئی ہے خانی نہیں کر رہے ایسے جیسے اب جمع بات سننے کے لیے اس میں اگر کوئی پڑ رہا ہے مگر وہ ہر آدمی کا پار خواہ تو جلبت میں ہو خا خلبت میں ہو خا گھر میں ہو سفر میں ہو چاہے جیتنا چاہے جیسے اتنا چاہ سب کا اب دیکھیے یہ تو رحمان کے رحمت ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں رحمان کے رحمت اللہ کا شکر ادا کیجیے الحمد الحمدللہ الحمد للہ الحمد للہ اب آن جو آزاد ڈالتا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کو جو ٹھوکنے لگاتا ہے ٹھوکنے کبھی کبھی انگریزی کے لفظ بول دیتا ہوں آج کل کا مسلمان اردو سمجھتا نہیں ہے نا تو اس لیے انگریزی کے لفظ بولتے تھے یہ کک لگاتا ہے کک فٹ بال کو جو لگاتے اس کو کیا کہتے ہیں کک لگانا کہتے ہیں یہ اور کچھ کہتے ہیں آج کے مسلمان کو شیطان میں فٹ بال بنا رکھا ہے یہ کک ادھر سے لگاتا ہے لوڑکتا ہوا ادھر جائے پھر ادھر سے شیطان کا بچہ تھی اور کک لگاتا ہے یہ ادھر لڑک لوڑکتا جائے وہ ادھر سے کیک, کیکو اور کچھ لگا لگا کر پٹائی پر پٹائی ٹکائی پر ٹکائی یہ پھر بھی کہتا کہتے رحمان نہیں چاہیے شہ پانی چاہیے مجھے رحمان نہیں چاہیے مجھے تو شہ چاہیے ارے میرے ابا شہپان تو خا اس سے بھی زیادہ پٹائی کر دے پھر بھی تیرے قربان اور او رحمان تو خا اس سے بھی زیادہ رحمت برسا مجھے تیری رحمت نہیں چاہیے مجھے تو شیپال کی رحمت چاہیے بس شیپال کا بندہ ہے سنیے باتیں کھری کھری سن رہے ہیں نا صاف صاف سمجھ میں بھی آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی تو شیپال کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تیسرے ہی دن کرو سال اس سال کرنا تیسرے ہی دن کرنا ہے آگے پیچھے اگر کیا تو دیکھو تمہارا رحمان تو قبول کر لے گا مگر تم رحمان کے بندے نہیں ہوں. میرے بندے ہو میں قبول نہیں کروں گا شیطان ان کو کہتا ہے. میں نہیں قبول کروں گا بتاؤ میرے بندے ہو یا نہیں بولتے ہاں ہاں ہاں برو تیری تو بندے ہیں اس لیے آگے پیچھے نہیں کریں گے تیسرے دن کریں گے اچھا دوسرا آرڈر دے دیا شیطان نے اور آرڈر میت والے دبا کہ گھر جا کر کے ہی کرو اپنے گھر میں کر لیا یا راستے میں کہیں کچھ پڑھ لیا تو میں قبول نہیں کروں گا ان سے اقرار کرواتا ہے وہیں جاؤ گے نا وہ کہتے ہیں بالکل کیوں شیطان کا کا پڑتن جی اٹھائے گا ارے رحمان تو سہولتیں دیتا ہے وہ کہتے ہیں رحمان کے بندے تھوڑے ہیں شیطان کے بندے جو شیطان کہے گا وہی کرے گی شیپان کتنی پابندیاں لگاتا ہے تیسرے دن ہو آگے پیچھے میں قبول نہیں کروں گا اہل میت کے گھر ہی میں ہو دوسری جگہ پڑو گے تو قبول نہیں کروں گا اجتماعی طور پر کرو اگر اکیلے کر لیا تو میں قبول نہیں کروں گا وہاں بیٹھ کر کرو اگر کسی نے لیٹ کر کر لیا کروٹ پر سیدھے یا کیسے اپنے بستر پر تو وہ میں قبول نہیں کروں گا اور سارے جو ہیں وہ ایک بار شروع کریں سوا لاکھ بار آیا کریمہ یا پلاں چیز کا ختم کریں سوا لاکھ اکٹھے ہو کر اگر کسی نے الگ الگ پڑ دیا تو نہیں قبول کروں گا ایک ہی مجلس میں پورا قرآن ختم کریں اپل سے آخر تک اور اگر کسی نے اپنے گھر میں روزانہ ایک ایک پارہ کر کے یا دس دس پارے کر کے یا آدھا آدھا پارہ یا پا کر کے گھر میں پڑھ دیا تو شیطان کہتے ہیں میں بالکل قبول نہیں کروں تو یہ آج کا شیطان کا بندہ شیطان سے بہت ڈرتا ہے رحمان سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اس کی دوستی شیطان سے ہے تو شیطان اس کو کی کہ لگاتا ہے ٹھو کرے لگاتا ہے فرمایا ملا یگو غرن کم بلا ہل غور اللہ تغم الحیات دنیا بل یغ نکمل ارے دیکھو دیکھو اللہ کو کتنی رحمت ہے کتنی اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان ان کو اپنے بندے بنا لے گا اس لیے اللہ تعالیٰ تم فرماتے ہیں دیکھو شاپان تمہیں اپنے بندے بنائے گا بنائے گا میں کہتا ہوں کہ شیپان کے بندے مت بننا میں نے پیدا کیا میرے بندے بناؤں شاپان کے بندے مت بننا اب دیر ہو رہی ہے مضمون تو کچھ لمبا ہے مگر خیر جتنا ہو گیا اللہ تعالیٰ اسی کو ناف بنائے عمل کرنے کی توفیق عطا طور کرنا سمجھنے کی توفیق مل جائے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ سے آ مانگا کریں یا اللہ سب کو اپنے دین کے آکر عطا فرما دین کے سمجھنے کی فهم عطا فرما یا اللہ اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں اتنی دے دے اتنی دے دے کہ تیرا دین چھوڑ کر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت چھوڑ کر کسی شیطان کے پیچھے جانے کا خیال نہ آئے بس تیرا دین ہمیں پرابلم بل رب ابی اسلامی دین ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبین یا اللہ, اللہ تجھے رب مان کر تیرے بھیجے ہوئے دین کو دین مان کر اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر ہمراہ دیے ہم کسی شفان کے پیچھے نہیں لگیں گے ہمیں کسی دوسرے دین کی کوئی ضرورت نہیں تو ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے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 ا المجاہرین میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے مگر اللہ تعالی کی علانیہ بغاوت کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اللہ تعالی کی کھلی بغاوتیں نمبر ایک ہی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانا نمبر دو شرعی پردہ نہ کرنا وہ قریبی رشتے دار جن سے پردہ فرض ہے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 تیر بہدف اکثیر نسخے آزمائیں اور انہیں نسخوں کے استعمال سے مکمل قابل رشک سکون پانے والوں کے حیرت انگیز حالات کتاب باب العبر میں پڑھیں رشید احمد دارالافتاح والارشاد ناظم آباد کراچی چھبیس رجب سن چودہ سو پندرہ ہجری اور کسی مومن عورت کسی کو یہ اجازت نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ سنا دیں یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دے تو کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے انکار کرے ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ پورے قرآن میں خطاب تو ہے مردوں کو عورتوں کو الگ سے خطاب نہیں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 خواتین کو خطاب اس لیے نہیں کہ وہ مردوں کے تابے ہیں آج کل کی خواتین تو خوانین پر سوار ہے نا وہ کہتے ہیں کہ خواتین ہمارے تابع ہیں ان پر سواری کر رہی ہے اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق خواتین خوانین کے تابع ہیں مردوں کے تابع ہیں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 حکم ہے اور حکومت ہے اور بادشاہت ہے جو کچھ بھی وہ صرف اللہ حکم اللہ صرف اس کی حکومت ہے اس کے حکومت کے مقابلے میں دنیا میں کہیں بھی کوئی حکومت نہیں آ سکتی صرف ایک کی حکومت ہے لا الہ الا اللہ زبان سے تو ہر مسلمان پڑھتا ہے عمر کوئی بھی نہیں کرتا حالانکہ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ حکومت تو صرف اللہ کی وَمَن يَعصُ اللَّهَ اللَّهَ مُبِينًا اتنی بات ہی کافی تھی کہ کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے ہر گز جائز نہیں کہ اللہ کے حکم سے انکار کر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 کون سا میں کہ دنیا میں جتنے فساد ہیں جتنے فیتنے ہیں جتنی مصیبتیں ہیں آپس کی لڑائی جھگڑے اختلافات جو کچھ بھی ہے یہ انسانوں کی بد آمالیوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے اس بعد میں یہ ہے ہر پریشانی کا علاج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 ساری حدیثیں شمار کیجیے وہ تو بہت زیادہ ہیں وہ بھی شدہ ستر سے بھی زیادہ ہوں گی ان آیتوں کی تفصیل میں جو آ گئیں درمیان میں پندرہ کے پر قریب حدیثیں ہیں اور ایسے واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کریم میں بتایا گئے واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ واقعات کہ نافرمانوں پر کیسے کیسے دنیا میں عذاب آئے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 مگر نمبر شمار سے پہلے جو آیتیں اور حدیثیں ہیں تو ان کے ضمن میں جو قصے آ گئے تو ان کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً ساٹھ قصے ساٹھ اور باہر ہے کہ جب میں نے وہ باز کیا تھا تو پورے قرآن اور پوری حدیث اور پوری تاریخ کا استحاب تھوڑا ہی کیا تھا کہ چون چون کر سورا ہی لاؤ اس میں سارے لائے تو سینکڑوں سینکڑوں نتیجہ یہ کہ یوں کہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار, بار بار بار بار بار اعلانوں پر اعلانوں اعلان پر, اعلان اعلان پر, اعلان پر اعلان کہ دنیا میں تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ خود تمہاری, تمہاری نافرمانیاں تم پر ہم ان کو آزاد بنا رہے اللہ تعالی کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ایک دو تین چار پچاس آٹھ ستر نہیں بے شمار بار چوان پر بار بے شمار بار چلان پر یہاں تک تو بات ہو گئی پچھلے بیان ملانے کے ساتھ یہاں تک بات پہنچی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 ہوا. آگے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان ان آبوں سے بچنے کی کیا تدبیریں کرتا ہے صحیح تدبیر تو میں نے بتا دی نا وہ غلط تدبیریں کیا کیا کرتا ہے غلط تدبیروں میں سے جو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 کہیں کہتے ہیں تن جینا کا ختم کر لیں یہ لفظ تن جینا بھی, بھی ہے تو نجی نہ بھی ہے آپ لوگوں کو تو بہت یاد ہوگا نا یہ دروشریف سناتن تم جینا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے یہ تو نجی نہ پوچھتے رہتے ہیں فون پر یہ باتیں تو بہت پوچھتے ہیں نا تو ہم یہ سناتن تون جی نہ ختم کرانا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہیں تنجینا یہ تو نجی نا تو اس لیے بتا رہا ہوں دونوں سے سوتن تون جی نہ بھی پڑھ سکتے ہیں سویتن جی نہ بھی پڑھ سکتے ختموں پر ختم خاطم، خاتموں پر ختم کرا رہے ہیں آج کل بار بار فون پر کئی جگہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ استغفار کا ختم کرا رہے ہیں استغفار یہ denn... تدبیریں سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی یہ تدبیریں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 نا فرمان بالکل سمجھ میں نہیں آتی جب استغفار کر لے گا اس وقت میں تو پاک ہو نہیں گیا بعد میں پھر نا فرمان کرتا رہے گا اس وقت تو پاک ہو گیا نا اس وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر بن گیا اشترف اللہ جب کہا تو اس وقت پورا اللہ کا مقرر بن گیا بشر پہ کے دل سے گئے جس کی تفصیل بات میں بتاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جاتا اب سب نے استفار کر لیا انشاء اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آئے گی اور اب سب نے استفار کر لیا انشاء اللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی اور اگر کسی کی سماج میں نہ آئے تو بعد میں فون پر یا ویسے لکھ کر یہاں سے دار لفتار سے معلوم کر لیں یہاں خود آ کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں معلوم کریں یہ تمہیں نان کریں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 جب تک میری نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا, نہیں بخشوں گا، عذاب پر عذاب عذاب پر آتاب پیستا رہوں گا پیستا رہوں گا پیستا رہوں گا تو اس کا فیصلہ تو یہ ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختم کر کرا کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے وہ اللہ کے عذابوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں بڑھے اعلان کریں بار بار اعلان کریں کہ جب تک نافرمانی نہیں چھوڑو گے میں نہیں بخشوں گا نہیں بخشوں گا. دنیا میں نہیں بخشوں گا عذابوں میں پیستا رہوں گا پیستا رہوں گا تو کتنی بڑی جرت کتنی بڑی جر ات اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ہیں ایسا کرنے سے چوٹ جائیں گے ایسا کروں اللہ کو دھوکہ دے رہا اللہ سے فریب کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کتنا بڑا گنا ہے دوسرے سارے گناہ ایک طرف اور خود ہی بیٹھ کر فیصلہ کیجئے یہ گنا تو سارے گناہوں سے پڑا اللہ کے فیصلوں کے خلاف یہ سمجھیں کہ ہم ایسے کر کے اللہ کو دھوکہ دے دیں گے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 اور یاسین کا ختم کرا کر کیا مزہ کہ پھر اللہ ہمیں کوئی عذاب دے دے گھٹنے ٹکا دیں گے گھٹنے اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں چیلنج ہم نے یاسین پڑھ لیا کیا مزہ رہا ہے تو وہ کہ ڈوبے ڈوبے جی گا نہیں ہم نے تو یاسین پڑھ لی ختم خواجہ کر لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر دیا اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے بتائیے اللہ کو چیلنج دے رہے ہیں نا کسی کو شبہ تو نہیں ہے کچھ چیلنج دے رہے تو جو چاہے کر لے اب ہم نے تو ہسار کھینچ لیا ہسار وہ کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کر آتل کرسی پڑھ کر پھر تالی بجائی جہاں تک تالی پیٹنے کی آواز پہنچتی ہے ہسار ہو گیا اب کوئی جن بھوت اور کوئی اللہ بھی اندر نہیں آ سکتا اب اس کا کوئی کچھ نہیں بھی ہو سکتا یہ کہتے ہیں ہسار کھینچا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 میں نے بتایا تھا نا استغفار ایک ہوتی زبان سے دوسری حقیقت استغفار استفار آج کل غالباً استفار کے ختموں کا زیادہ زور ہے فون پر لوگ زیادہ یہی پوچھ رہے ہیں استفار کا ختم کرا رہے استفار کا, کا ختم کرا رہے ہیں اس میں سوچئے استغفار کے معنی ہیں یا اللہ تو معاف فرما دے استغفار اللہ سے مغفرت مانگنا مغفرت یا اللہ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے وہاں فرما دے اس کے معنی یہ ہے اس معنی کے لحاظ ہے جو استغفار کی حقیقت ہے اگر کوئی ایک بار کہہ دے استرفر اللہ ایک بار مگر دل میں ندامت ہے